لکم ذنوبكم ومن يتعی اللہ ورسوله فقد فاز فاز عظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ایبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم ربنا لا الاله الا انت انت حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من امره ونفسه ونفسه بسم گزشتہ جمع المبارک میں ابو مالک شاہی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پیش کی گئی تھی بات یہاں تک پہنچی تھی ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے جرل قدر صحابی تھے اور بہت سی احادیث کے راوی بھی اشعری یمن کا ایک قبیلہ ہے اشعر کی طرف منصوب ہے اور ان کی طرف جو منصوب ہوتے ہیں وہ اشعری کہلاتے ہیں جس کی جمع اشعری اشعری کے نام پر ایک مذہب بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے و صفات میں تعویلیں کرتا ہے متعوین اس کی جمع اشاعرہ ہے ہمارے ہندو پاکستان کے اکثر لوگ اشعری ہیں اسماع و صفات میں تعویلیں کرنے کے قائل ہیں حالانکہ جس کی طرف یہ منصوب ہے وہ خود اس مذہب کو چھوڑ چکے تھے اسماؤں صفات کے حوالے سے جو سلف صالحین کا مذہب ہے امام, امام احمد امام احمد حمب الرحم اللہ, اللہ کا مذہب اسے اختیار کر چکے تھے مگر یہ لوگ اب تک ان کے چھوڑے ہوئے مسلک کے پیروکار ہیں اور اپنے آپ کو اشعری کہلاتے ہیں عقیدے کے بعد فقی مسائل میں حنفی ہیں اور عقیدے کے مسائل میں اشعری اور تزکیہ اور تسیہ باب میں کوئی نقش بندی ہے کوئی شہر وردی ہے کوئی چشتی اور کوئی قادری دین کو تقسیم کیا ہو آپ کو مبارک ہو عقیدہ کا باب ہو یہ فقی مسائل کا باب ہو یا تزکیہ تربیہ اور تسیہ کے مسائل ہو ان سارے مسائل میں آپ محمدی ہیں بحمد اللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا یہ فضل و احسان تو اشعری یہ یمن کا قبیلہ ہے اشعر اس, اس کی طرف منسوب ہے قبیلے سے ان کا تعلق تھا ابو مالک کا اور بہت سے اشعری صحابی تھے ابو روح ابو اشعری ابو بردہ اشعری تو جو حدیث ایک ذہن میں آئی تھی اشعری قبیلے کا ایک عظیم واقعہ اور ان کی فضیلت پر مبنی ایک عظیم حدیث جو سعید بخاری میں ہے جس کے رابع خود ابو پوسا اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یمن میں تھے ہم نبی رسلان کی بحثت کا اور ہجرت مدینہ کا علم ہوا خبر پہنچی چونکہ ان کی فطرت بڑی سلیم تھی بڑی نفیس تھی جب وہ توحید انہوں نے سنی نبی رسلان کا پیغام سنا اور یہ بھی سنا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا اور نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا چنانچہ یمن سے نکلے اور کچھ وقت سفینہ میں پانی کے جہاز میں سوار ہوئے اور اس سفینہ نے انہیں حبشہ میں اتار دیا جہاں کا بادشاہ نجاشی جو اسلام قبول کر چکا تھا وہاں اترے اس وقت وہاں وہ صحابہ موجود تھے جنہوں نے مکہ سے ہرشا ہجرت کی تھی جناب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ بھی موجود تھے تو ان سے ملاقات ہو گئی سب نے مل کر مدینہ آنے کا پروگرام بنا لیا کچھ فاصلہ مزید سمندر میں طے ہوا سفینہ میں سوار ہوئے اور ان کو خبر مل گئی کہ علیہ اسلام اور صحابہ خیبر کے میدان میں ہیں جنگ خیبر کے لیے یہودیوں کی پستی خیبر مدینہ کے اطراف میں یہ واقع ہے نبی رسلام وہاں تشریف فرمائے بڑی خوشی ہوئی کہ ملاقات اور قریب ہو گئی ان کی زبانوں پر یہ ایک جملہ آ جو شعری شکل بن گیا غدن نل کلا ہب محمد صلی اللہ وسلم کہ کل ہی ملاقات ہوگی پیاروں سے وہ پیارے کون ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کل ہی ان سے ملاقات ہو جائے گی ناچے ہمشہ میں ہمشاہ سے ہجرت کر کے یہ خیبر کے مقام پر پترے اور نبی علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوئی اور پھر وہاں سے اکٹھے مدینہ منورا ان نے خاتون تھی اسما بنت ہو میں اس طرح جب مدینہ پہنچے اسما ام رضا سچیدہ حفصہ بنت عمر کے پاس آئیں رضی اللہ رضن ملاقات کے لیے زیارت کے لیے تو اچانک وہاں بھی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے حفصہ اپنی بیٹی سے ملے تو وہاں اسما بنتے ہومیش کو دیکھا پوچھا کون ہے خاتون کی اسما بندے جناب امیر میروجی نے فرمایا آل بحریہ آل حبشیہ یہ اسما وہی ہے جو بحری اور حبشیہ ہے بحریہ بحر سمندر کو بہتر ہیں جو سمندر میں سفر کر کے آئی تھی یہ وہی خاتون ہے جو ہمشا گئی تھی ہجرت کر کے پھر سے مدینہ آئے جی یہ وہی ہے بحریہ بھی حبشیہ باہر سمندر میں سفر کیا تھا اور ہجرت کی تھی وہی خاتون ہے صحابہ گرام میں ایک مسابقت کا وصف ہوتا تھا نیکی میں تقوی میں اللہ کے نبی کی محبت میں اور تعلق باللہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ اس پر کئی واقعات ہیں اب حضرت عمر نے فرمایا کہ سبق نا کب ہجرا فنا بے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے ہجرت میں تم سے ثبقت اختیار کی ہجرت ہم نے بھی کی تم نے بھی کی مگر مدینہ میں تم ہمارے بعد پہنچے ہم پہلے پہنچ گئے تھے تو ہجرت میں سبقت کا شرف ہمیں حاصل لہذا اللہ تعالی کے رسول کے زیادہ قریب ہم ہیں کیونکہ ہجرت پہلے ہم نے کی مدینہ پہلے ہم پہنچے اور تم بعد میں پہنچے ہمارے بعد پہنچے تو سبقت ہجرت میں یہ ایک شرف کی بات ہے تو ہم اللہ کے نبی کے زیادہ قریب ہوئے زیادہ اجر کے مستحق ہیں جب اللہ کے نبی کے زیادہ قریب ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بھی زیادہ قریب ہوئے یہ وہ مسابقت کا جذبہ جو صحابہ گرام نے کار فرما تھا اسی جذبے کے تحت یہ بات فرمائی بات پر ناراض ہو گئے اور کہا کہ کن تم پڑھنے بھی جا ہی رکھو جب تم کو بھوک لگتی تو اللہ کے پیخندر تم کو کھلاتے تھے آپ کسی ہاتھ میں کسی کھانے میں ہاتھ ڈال تھے کھانا پڑ جاتا کچھ پانی میں انگلیاں ڈبو دیتے پانی بڑھ جاتا تو آپ کو تو فخر آیا ہی نہیں نبی السلام کے ساتھ تھے ہمیشہ کھاتے پیتے تھے اور نبی السلام جب تم میں کوئی غلطی ہوتی خدا ہوتی تو تم نے سمجھاتے نصیحت کرتے اللہ کی وہی آتی تمہاری اصلاح کرتی تو تمہیں تو کوئی کمی نہیں تھی بھوک لگتی کھانا مل جاتا ہے اور کوئی مسئلہ اگر معلوم نہ ہوتا تو تمہیں اللہ کے نبی نصیحت کر دیتے, سمجھا دیتے، تمہاری جہالت دور کر دیتے وہ خود نہ ہی ارد ہم تو ایک بڑی دور کی زمین میں تھے حبشہ کی جہاں ہمیں قدم قدم کر بغض کا نفرت کا اور عدامت کا سامنا کرنا پڑا ہمیشوں کی طرف سے کبھی ہمیں فاخے برداشت کرنے پڑے کبھی ہمیں ان کی کڑوی باتیں سننی پڑی اور کبھی ان کا چاہیدانہ رویہ ہمیں سہنا پڑا تمہیں کیا تکلیف تھی تم تو رسول اللہ, اللہ سن کے ساتھ تھے کھانا بھی مل جاتا تھا نبی اسلام کی برکت سے اور نصیحت بھی ہو جاتی تھی ہمیں نصیحت کرنے والا کوئی نہیں تھا کھلانے والا کوئی نہیں تھا اور ہمیں ہمیشہ کی سرزمی میں حوشیوں کی طرف سے بڑی ایک عدامت کا سامنا کرنا پڑا بڑے بوجھ کا سامنا کرنا پڑا اطاو آج میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور پانی پی سیدھا ندی رفتام کے پاس جاؤں گے, جاؤں گی جا کر عرض کروں گی کہ عمر نے ہمارے بارے میں یہ کہا رہا ہے یہ مسئلہ نبی علیہ السلام کے سامنے رکھوں گی کہ عمر نے یہ بات کی ہے کہ ہم ہجرت میں سبقت لے گئے ہم اللہ کے نبی کے زیادہ قریب ہیں تم ہمارے بات پہنچے تمہارا تعلق اللہ کے نبی سے وہ نہیں جو ہمارا ہے تو نبی علیہ السلام سے یہ بات کروں گی کہ آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں کیا فرماتے چسمہ بنتے اور میں اس مانگ سے کھڑی ہوئی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور جا کر بتایا کہ عمر نے یہ بات کی ہے کہ ہجرا ہم ہجرت میں تم سے پہلے ہیں ہم زیادہ اللہ کے نبی کے قریب ہیں فرمایا کہ تم نے کیا کہا میں نے یہ کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی پانی نہیں پیوں گی تم تو رسول اللہ کے ساتھ تھے جو وقت ضرورتوں میں کھانا بھی مہیا کرتے تھے اور تمہیں نصیحت بھی کرتے تھے مدینہ سے دور نبی سے دور صحابہ سے دور اور ایسی قوم کی بستی جو نفرت کرنے والی جن کے دلوں میں بغض تھا عدامت تھی ان کی عداب سہنے والے دین کی خاطر میں نے یہ جواب دیا تھا تب رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر کو جا کے بتا دو کہ اتنا لہو وال ہجرت واحد ہے کہ عمر اور عمر کے ساتھیوں کو ایک حجرت کا سواب ملے گا والفین ہجرت اور کشتی والو سمندری جہاز والو تمہارے لیے دو ہجرت ہے تمہارے ہجرت بھی دو ہجرت ہے تم یمن سے نکلے ہمشا ہے ہجرت کا مقام بن چکا تھا ہمشا سے نکلے مدینہ ہے یہ دوسری ہجرت ہوگی تمہارے لیے یہ توہری ہجرت کا حضرا ہجرت کا سوال اور ظاہر ہے کہ ہجرت ایک بڑا قیمتی عمل عمل بڑا عظیم عمل ہے نبی قبلہ ہجرت کر لینے سے جو سابقہ زندگی کے گناہ ہے جتنے بھی ہوں کبیرہ ہوں سزیرا سارے بٹ جاتے ختم ہو جاتے اور تمہیں یہ شرف دو بار حاصل ہو ہجرت کا شرف دو بار ملا تھا تمہارا درجہ ان سے زیادہ ہے تم نے دوہری ہجرت کی دو بار ہجرت کی یہ بات سن کر اسمان بندو امیز خوش رہے. اور اپنے قبیلے کو یہ بات سنائی اشعلی کو یہ بات سنائی اشعلی بھی سارے خوش ہو گئے اب اشری صاحبہ بار بار اسمان بندو امیز کے پاس آتے اور آ کر یہ حدیث سنتے کہ بھائی وہ حدیث سنا بار بار عشری تو بہت زیادہ آیا بہت زیادہ آتے کہ میں صرف ایک مقصد کے لیے آیا ہوں کہ ہمیں وہ حدیث سنا جو پوری حدیث ہم کو سناتے ہیں اور یہ بات سن کر وہ خوشی سے جھوک اٹھتے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا یہ حدیث سی بخاری کی بڑی طویل اس میں بہت سے جہاں وہ ڈا تھے اسلام میں کس قدر سختیاں جھیلی گئے اور مکہ کو چھوڑ کر ہمیشہ جانے پر مجبور ہوئے یہ ہجرت تھی ان کی کتنے کڑے حالات تھے اپنا گھر بار چھوڑ دیا رشتے توڑ دیے تجارتیں چھوڑ دی صرف دین اسلام کو بچانے کے لیے عقیدے کے تحفظ کے لیے مکہ چھوڑ کے حمشہ آ اور حمشہ میں بڑی ایک عظیمت اور صبر کے دن گزارا جیسے اسما نے کہا کہ ہم دور دراز علاقے میں ایسے لوگوں میں موجود تھے جو آزاد بخ بغض رکھنے والے عدالتیں رکھنے والے جس کی چھوٹی سی مثال نبی رفا نے ایک بار تشریف فرما تھے اور مہاجرین بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ہمشا کے مہاجرین سے پوچھا کہ ہمشا میں کوئی عجیب چیز آپ نے دیکھی ہو کوئی عجیب بات آپ نے سنی ہو تو بتائیے تو جناب جعفر نے فرمایا کہ میں نے ایک واقعہ دیکھا ایک بوڑھی خاتون جا رہی تھی اس کے سر پہ گڈڑی تھی سامان کی اور ایک ہبشی جوان گھوڑے پر سوار بڑی نقوت کے ساتھ بڑے غرور کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا عداوت تھی اس نے بوڑھی عورت کا بھی خیال حالانکہ اس کی قوم کی عورت تھی اس کا بھی خیال نہیں کیا اس کو دھکا دے دیا گرا دیا اور وہ گر گئی کٹڑی کا سامان بکھر گیا اپنا سامان جمع کر رہی ہے اور وہ کہہ کے لگا رہے اور اس بوڑھی کی زبان پر یہ الفاظ آئے گا کہ کئی فبے کا یا عہدہ روزہ اے بدماش اس وقت تو کیسے چھوٹے گا جب اللہ تعالیٰ کرسی عدل پر آئے گا قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ عدل قائم کرے گا انسان سارے مظالم کو تصویہ کرے گا اس وقت تیرا آنا آنا؟ کیسے چھوٹے گا آج تو گھوڑے پر سوار بھاگ جائے گا چلا جائے گا اور کل جب قیامت قائم ہوگی خصوصات پیش ہوں گے یہ قدمے پیش ہوں گے اس وقت تو کیسے چھوٹے گا نبی رسلان نے یہ بات سنی اور آپ کی آنکھوں سے زاروں کے تر آنسو اور تر ہوگی یہ عرض الزار ہم تو ایسی زمین میں تھے جہاں ہمیں عدالتیں برداشت کرنی پڑتی نفرتیں سہنی پڑتی اور تم تو امن تھے تھے نبی کے ساتھ تھے جو تمہیں وقت ضرورت پھیلاتے بھی تھے بخت ضرورت واش بھی کرتے تھے ہمیں بات کرنے والا قوم سجانے والا قوم اکیلے ہم ان عدابتوں کو جھیل رہے تھے اللہ کے دین کی خاطر بشارت سن کر خوشی کی امتحان بار بار بار بار اب ابو کے راوی تو یہ اہل یمن کی فضیلت نبی اسلام سے محبت کا عالم اور آپ سے تعلق کا شرف ہجرت دوہری ہجرت پر خوشی کا اظہار جنگ خیبر ہو رہی تھی بلکہ کی محبت کا آپ وہی سے فیصلے فرمایا کرتے تھے حالانکہ خیبر کے جنگ میں صحابہ نے حبشی صحابہ نے کوئی تیر نہیں چلایا کوئی تلوار نہیں چلائی فتح خیبر کے بعد وہاں پہنچے اور آپ سرسلم نے انہیں خیبر کے مالک نیمت سے حصہ دیا جو مخادری ان کو بھی دیا اور یہ لوگ جو وہاں پہنچے اس جن قتال پہ کیا لڑائی میں حصہ نہیں لیا انہیں بھی پورا حصہ اپنے خیبر کے مالک نیم سے دیا یہ فیصلہ اللہ کا تھا اللہ تعالی کی محبت بھی اس فیصلے سے حاضر ہوتی ہے کس قدر ان کو اللہ کے نبی کا قرب تھا اور اللہ کیا اللہ تعالیٰ محبت ان کو حاصل ہے جب وہ پہنچے تھے خیبر میں تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تمہارے پاس یمن کے صحابہ آئے ہیں یہ اشری صحابہ ان میں خوبی یہ ہے یہ سب سے نرم دل ہے ان کے دلوں میں خشیت رقت نرمی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی بڑے نرم دل یہ ایک عظیم فضیلت ہے نرم دلی کا معنی یہ ہے کہ نصیحت کو فوراً قبول کرنے والے جس کا دل نرم ہوتا ہے اللہ کا فرمان سنے اللہ کے رسول کا فرمان سنے فوراً قبول کر لیتے سامنے برادری کھڑی ہو سامنے پوری قوم کھڑی ہو سب کو ٹھکرا دیتا ہے. اور کے رسول کے فرمان کو فوراً قبول یہ دلی. سب سے زیادہ یہ تھا پوری کائنات میں آپ کا درجہ سب سے اونچا ارحم امتی دلی ابو بکر میری امت میں ارحم ابو بکر اس کے دل میں رہ ی بنا پر ان کا یہ درجہ اور مقام افضل آپ انبیاء کے بعد پوری کائنات ساری ابتدوں اور یہ وس اہل یمن کا بھی تھا بڑے نرم دل ہیں اور بہت ہی رقیق القلب ہے یعنی نصیحت کو سب کے فوراً قبول کرنے کرنا اپنے دلوں کو آپ نے جانچنا اور پرکھنا ہے تو دیکھو ہمارا نصیحت سے کیا تعلق اللہ کی کباد کرے رسول کی کباد کرے اس کو فوراً قبول کرنے پر آمادہ ہیں یا نہیں اگر تیار ہیں تو یہ رقبت قلبی کی علامت ہے اور اگر تیار نہیں تمہارا دل میں سختی ہے اب عبد اللہ سے القلب القاصی اللہ تعالی سے سب سے دور وہ انسان ہے جس کے دل میں سختی ہو اور تساوت ہو سب سے دور وہ اچھا ہے یہ قلب اور دل کا معاملہ بڑا گمبھیر اور بہت زیادہ توجہ طلب ہے فارمولہ آسان کوئی نصیحت سنے اللہ رس کے رسول کی بات سنے اگر اس کو فوری قبول کرنے پر تیار ہو تو رکت عقل بھی کیا لامت ہے اور اگر اس کو ٹھکراتے ہو باپ دادا کی باتوں کے مقابلے میں قوم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنتے ہو نصیحت کو سنتے ہو اور قبول نہیں کرتے جان لو اگر قبول نہیں کرو گے بار بار ایسا موقع آئے گا تو ایک وقت آئے گا اللہ خود تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں آڑ بن جائے گا حائل ہو جائے گا پھر تمہارے دلوں میں نیکی داخل نہیں ہونے دے گا آیتیں سنو گے حدیثیں سنو گے ساری بخاری تمہارے سامنے ہوگی قبول نہیں کرو باپ دادا کی یہ بات نہیں امام صاحب نے یہ نہیں فرمایا ہمارے پیر صاحب کی یہ بات نہیں قبول نہیں کروانا اللہ نہیں ہو اب دل کی زمین میں کساوت اور سختی کیسے قبول کرو مگر یہ اہل یمن بڑے رقیق القل بڑے ان میں خشیت بات بات پر رد ایسا تعلق ملا حالانکہ نیا نیا اسلام قبول کیا اس کے بعد جو ان کی عمریں گزری ان میں کیسا تقوی ہوگا اور کیسے رلکت قلبی ہوگی بخاری میں ایک حدیث ہے انہی شری صحابہ کے بارے میں نبی اسلام بعض اوقات رات کے تحجد سے فارغ ہو کر گھر سے باہر آ جاتا اور کچھ فاصلے پر اشری صحابہ کے خیمے تھے ان خیموں کے پاس آ جاتے رات کے اندھیرے میں اور خیموں کے باہر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں اور رونے کی آوازیں آ رہی آپ کبھی اس خیمے پہ کھڑے ہیں کبھی اس خیمے پہ کھڑے ہیں ان کا قرآن پڑھنا سن رہے ہیں تو ادا ہو رہے ہیں بلند دماغ سے قیرت ہو رہی ہے بات بات تو رو رہے ہیں اور آپ کا فرمان ہے کہ اگر میں دن کے وقت آؤں ان خیموں میں تو میں پہچان نہ سکوں کون سا خیمہ کس کا ہے اور کون اشوری صاحب خیمے میں رہتا ہے مگر رات کو پہچان جاتا ہوں کیونکہ ہر خیمے سے آواز رونے کی آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی آ رہی ہے آواز سے پہچان جاتا کہ یہ خیمہ کس کا ہے اس خیمے میں کون اب اس عشر جی کو آپ نے دیکھا وہ بھی انہیں رہتے تھے اسی خیمے میں جس کو کتاب اتری تھی اپنی کتاب کی بڑے وہ سے تلاوت کرتے کیا ان کا لہجہ تھا کیا ان کا لہن تھا اور کیا ان کا پڑھنے کا انداز تھا اب مساشریف جب پڑھتا ہے قرآن تو لگتا ہے اللہ کا نبی دابود پڑھ مساشری نے کہا جواب دیا اللہ تم لکھن تو حبر تو تحبیر تو اگر مجھے پتا ہو تو آپ باہر تشریف فرمائیں میں اور اچھا پڑھتا اور خوبصورت پڑھتا اس سے بھی اچھا پڑھنے کا مجھے ہلکا ہے اور اچھا پڑھتا اہل یمن اشری صحابہ ان کے ملاقات جن کو اختیار کرنا چاہیے نبی موقع پر اشہری صاحبہ میں فرمایا صحابہ کے وہ سے. یہی جملہ آپ نے اپنے نواز حسین کے بارے میں أنا من حسین حسین میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے بالکل یہی الفاظ آپ نے اشری صحابہ کے بارے میں ایک نمونہ ارما دوں کہ اشری صحابہ کون ہے جب یہ فقیر ہوتے ہیں معیشت کی تنگی ہوتی ہے کھانے پینے کی تنگی ہوتی ہے تو یہ سارا قبیلہ جمع ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جو جس کے پاس آتے رہے آؤ کوئی کھجورے لے کر آتا ہے کوئی جا لے کر آتا ہے، کوئی گندم لے کر آتا ہے جو موجود ہوتا ہے کوئی ایک نخمہ کوئی ایک روٹی کے برابر کوئی ایک کلو کھجور ہے کوئی دو کلو کھجور ہے جو موجود سب لے آؤ وہ لے آتا اور جمع کر کے قبیلے کے سارے لوگوں میں برابر تقسیم کر دیا جاتا برابر تقسیم کر دیا جاتا اللہ تعالیٰ اس وصف کو اتنا پسند فرماتا کہ ان کے اس کھانے میں برکتیں ڈالتے تھے برکتوں سے بھر یہ اہل یمن کا وصف کا جب ان کو فخر لاحق ہوتا ہے تو سارا قبیلہ جمع ہو کر جو راشد موجود ہو جس کے گھر میں وہ سارا لے آؤ اس کو جمع کر کے برابر تقسیم کر لیتے ہیں. اگر کسی کے پاس ایک من کھجورے تھے اسے بھی برابر ملتا اور کسی کے پاس ایک نقمہ تھا اسے بھی برابر ملتا اللہ اس وصف کو بخش پسند فرماتا تو ان کے اس کو اس کھانے کو برکتوں سے بھر دیتا یہ صحابہ کے اوصاف ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ال ایمان صحاف الفکر ہو یمان ایمان تو یمن کا ہے اور فقاحت بھی یمن کی یمن کی. ایمان تو یمن کا ہے اور فقاحت نے یمن کی آپ کو یہ فرماؤں اللہ کی بہن کی روشنی کی. اتنی بڑی تعریف کر اگر تم چاہتے ہو پکا اور سچا ایمان اپنا تو پہلا یمن کا ایمان اپنا ان کے ایمان کی کچھ باتیں ہم نے سن لی برقت قلبی سن لی اللہ کے نبی سے محبت کا عالم سن لیا اللہ کے قرب کی جستجو سن لی اور پھر معیشت کی تقسیم جب تنگی حالات ہو وہ ہم نے سن لی ہجرت کا شوق ہم نے سن لیا تو ایمان تو یمن کا ہے اور فقہ بھی یمن کی ہے یعنی یمن کے ایمان کی تعریف آپ نے کی تو یہ ایمان ہمیں اپنانا چاہیے یہ ایمان ہم کو اپنانا چاہیے اور اس موقع پر ایک اور بات آپ نے کی کیسعد احمد کے کی الفادر آج تو نفذ الرحمان خال یمن میں پاتا ہوں نفس الرحمان کو یمن کی طرف یمن کی طرف پاتا نفاذ الرحمان نفس کا معنی کیا ہے؟ نفس سانس کو بھی بولتے ہیں سانس ایک نفس اور ایک نفس نفس آپ کی جان آپ کی ذات اور نفس آپ کا سانس نفس کی جمع نفوس ہے اور نفس کی جمع انفاس ہے تو کیا معنی نے میں رحمان کا نفس یمن کی طرف بات ہے؟ سانس یہ مانا نہیں یہ مانا نہیں اعتراض کرتے تم بھی تو تعمیلیں کرتے نفس کا مانا ظاہر سانس سانس تو سانس مراد لو. لیکن نہیں مطابین کا اعتراض بھی جھوٹا اور غلط ہے اور یہاں کو تعمیل بھی نہیں کرتے ہم پر. نفس کے دو مانے ہیں دونوں مانا ہے ظاہر دو مانا سانس نفس مانا جب اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی تکلیف دور کرے گا اللہ اس کی آخرت کی تکلیف دور کر دے یا نفس استعمال ہوا دور کرنے کے معنی کرنا کس چیز کو بدعات کو شیرخ کو شرک کو, کو, کو دور کرنا زیادہ کس طرف ہے یمن کی طرف اہل یمن کا جذبہ رحمان بدات اور خرافات کو شرک کو دور کرنے کا زیادہ جذبہ زیادہ ملکہ زیادہ قوت یمن کی ضرورت نفذ الرحمان میں پاتا ہوں نفظ الرحمان کو یمن کی ضرورت یعنی اہل یمن اس میدان میں سب سے ہیں بدت پر رد شرک پر رد اہل بدت کی تردید اہل شرک کی تردید اور بدعت اور شرک کا اضالہ زیادہ یمن کی طرف اللہ نے یمن کی طرف رکھا اسی بنا فرا کہ ایمان تو یمن کا فقہ تو یمن کی اس میں یہ مسلسل کار فرما حق کی غیرت کس طرح شرک و بید کی ترتیب یمن میں یہ سلسلہ اب تک قائم ہے آج سے کچھ ہفتے پہلے امام شوقانی رہنا اللہ اور آج شیخ مقبل رحم اللہ ان کے شاگرد پھیلے بھی ہمیں اور شرک و پید کے خلاف جہاد کر رہے حالانکہ حالات کٹر میں مگر کیا ان کا انداز بڑھنے کا پہاڑوں پر درختوں کے نیچے شیخ مقبول نے علم کے چراغ جلا دی اور ایک ٹیم تیار کر دی یمن میں جو اہل بدت کا رد کر رہی ہے بڑی صدمت کے ساتھ اب تک وہ قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی اگر ان فضائل کو سمیٹنا چاہتے ہو تو آلہ یمن کی یہ فضیلت بھی سامنے رکھو شرک کی تردید بدعت کی تردید اہل بدعت کا رد اہل شرک کا رد شیخ الاسلام کا قول اور یہ اس طرح کا قول امام احمد حمبل سے بھی کہ بدعت پر رد کرنا علمی انداز سے یہ جہاد ہے فی بھی جلد سے بہتر یہ میدان جہاد میں جاؤ بشرقی سے قتال کرو اس سے کہیں نئی بہترین گھر بیٹھے بیٹھے کسی بدتی کا رد کرو اس بدت کا سفایا کرو اور بدت کی جگہ سنت کو قائم کرو شرک کی جگہ توحید کو قائم کرو کیونکہ میدان جہاد میں جاؤ گے کسی مشرق کو مارو گے یہ ذات کی نیکی آپ کی ذاتی اور بےدت کا رد کرو کہ یہ احساس دین اسلام تھا یہ احساس امت مسلمہ کے لیے اگر آپ رد نہ کریں تو نہیں دین کی شکل کیا بن لوگ کس طرح جو ہے وہ دین کو سمجھیں تبھی تو علی بن مدین رحمہ اللہ کا خواب ہے کہ دو شخصیتوں کا احسان پوری امت پر ہے ایک اوپک صدیق کا یوم اور, اور ایک احمد بن حمبل کا یوم فتنے خلق قرآن خلق اکیلے کھڑے اور بکر بھی اکیلے تھے پوری اگر یہ کھڑے نہ ہوتے پتنی امت کا موقف کیا ہوتا گمراہی کا آنند کیا ہوتا ان اکیلے کا کھڑا ہونا پوری امت کے لیے سارا سارا اور یہ اہل یمن کی انی آجد و بدت کے فتنے کو شرک کے فتنے کو زیادہ کہاں پاتا ہوں یمن کی طرف اللہ کی توفیق آل صحابہ جن کی مختصر سیرت ارض کی بہت ہی پرہیزگار جنگ تبو کے موقع پر ہم سواری, طلب کی سواری موجود نہیں تھی, قلت تھی بڑی بڑی. روتے ہیں واپس میرے پاس سواری نہیں ہے چلے جاؤ بلکہ تھوڑا سا غصہ بھی آپ کا اللہ کی قسم میں تمہیں سوار نہیں کروں روتے ہوئے کہ ہم جہاد کا ایک موقع مس کر رہے ہیں. اور کسی اچانک اللہ نے بھیج دی. کچھ اونٹ نبی علیہ رابطہ خدمت میں آئے سدکا کے کچھ تو آپ نے اشدید کو بلایا اور کہا کہ یہ اونٹ لے لو خوش تو ہوئے مگر ساتھ ساتھ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کے نبی قسم کھا چکے تھے کہ میں تمہیں سواری نہیں دوں گا شاید آپ قسم بھول ہوئے یہ تو گناہ ہے قسم کو تھوڑا اللہ کے واپس آئے سولہ آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں سواری نہیں دوں اور آپ نے سواری دے دی قسم گئی فرمایا کہ جب میں قسم کھاتا ہوں اور اس کے بہتر کو چیز دیکھ لوں تو قسم کو توڑ کر وہ چیز ادا کرتا ہوں اور قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں اس قسم کا کفارہ میں نے دینا ہے لیکن قسم اس لیے تھوڑی کہ تم کو یہ سواری دینا زیادہ بہتر ہے جو بڑا خوشی خوشی آئے جہاد میں شریک ہوئے یہ ان کا جذبہ جہاد ہے. جذبہ جہاد فرمایا کہ ان میں ایک بندہ حکیم نام کا جب وہ گھڑ سواروں سے ملتا ہے مجاہدین سے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ میری قوم کا پیغام سن لو یا ٹھہر جاؤ میری تو ہمیں ساتھ لے کر چلو تاکہ مل کر ہم جہاد کریں ان کی کا جذبہ اللہ پاک ہم یہ جذبہ پیدا فرما دے اللہ قومی ہمیں عطا فرما دے اور عزت ہمیں بھی جو اہل یمن کی باتیں ہم نے سنی ابلانے کی تو